سبر ہی میں اصلاح کا راز چھپا ہوا ہے جو ہم اصلاح چاہتے ہیں نا وہ بے صبری سے ہوتی نہیں تو آج مجھے ایک قصہ بتایا ایک صاحب نے جو میڈیا استار کے ریٹر ہیں مجھے لے گئے تھے وہ نوئیڈا آجی کی بات ہے تو انہوں نے راستے میں کہا کہ میں پہلی بار مجھے معلوم ہوں مجھے پتہ نہیں تھا ایسا ایسے اکثر قصے پہلی بار معلوم ہوتے رہتے ہیں روزانہ ہی تقریباً کہ ارسالہ کے ذریعے سے تو ان کا کہ میں ہر مہینے ارسال کہ کئی کاپیاں لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتا ہوں بانٹتا ہوں انہوں نے کہا کہ میرے رشتے دار ہیں جو سمبل میں رہتے ہیں ان کا نام عبد القیوم ہے وہ اسکول اس میں پرنسپل ہیں تو بہت ہی غصہ ان میں تھا بات بات میں لڑ جانا گھر کے اندر بھی باہر بھی اسکول اس میں بھی مشہور تھا ان کی لڑائی لوگ کاپتے تھے ان سے تو ایک روز وہ آئے جہاں دلّی میں جہاں رہتے ہیں وہ تو انہوں نے بتایا کہ میرے گھر میں رسالے کا ایک شمارہ دیکھ لیا انہوں نے تو اس کو لے کے پڑھنے لگے وہ اور ختم کر ڈالا تو انہوں کا بھائی یہ رسالہ اور بھی تمہارے پاس ہے کہ ہاں پوری فائل رکھے ہوئے ہیں تو غرضے کے پوری فائل انہوں نے ان سے لے لی جتنا پڑھ سکے دللی میں اتنا پڑھا اس کے بعد سب سے اٹھا لے گئے سمبل اور سارا پڑھ ڈالا اب باقاعدہ وہ رسالا پڑھتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ایک دم وہ بدل گئے ان کا غصہ کو ٹھنڈا ہو گیا ایک دم ایک نئے انسان بن گئے اس کے بعد دیکھیں کیا معاوضہ ظاہر ہوتا ہے اس سے پہلے جو ماردھار کرتے تھے تو کسی کی سلاح نہیں کر پائے تھے وہ. لڑکوں کو ڈانٹ ڈبٹ رہے ہیں کوئی بھی بات پا گئے مر رہے ہیں ڈانٹ رہے ہیں گھر میں باہر کسی ایک کی بھی اسلحہ نہیں کر پائے تھے اب کیا معاوضہ ظاہر ہوا انہ بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بتایا انہوں نے کہ ان کے ایک سکول میں ایک لڑکا تھا جس کو بہت پتا چلا کہ وہ شراب پیتا ہے ایک دسمان لڑکا اب اس سے پہلے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں. ڈانٹے ٹپڑنے والا تو اس سے تو چھوڑنے, چھوڑنے سکتا تھا شراب اب کیا انہوں نے جو رسالہ پڑھنے کے بعد جو صبر آ گیا ان کو صبر جو سہن شکتی کہا جاتا ہے صبر کی طاقت تو انہوں نے بالکل معدل انداز میں نارمل انداز میں اس لڑکے کو بلایا اور کہا کہ میرے جب کلاس سے خالی ہونا تو میرے آفس میں آ جانا تھا بالکل نارمل انداز میں بار کسی غصے کے وہ آیا اس سے نہیں کہا کہ تم شراب چھوڑو اس سے کہا کہ اس کو کچھ بیس پچیس روپے دیا اس نے کہا کہ اس میں سے تم تھوڑا سا گوشت لیاؤ ایک دو بوٹی اور شراب کی ایک بوتل لے چھوٹی بوتل چھوٹی بوتل شراب کی اب وہ لڑکا بےچارا سمجھ میں آئے گی کم موا ہیں لیکن کیونکہ دباؤ تھا ان کا وہ پرنسپل تھے وہ طالب علم تھا تو وہ گیا بحل بازار وہ گوشت لے آیا اور شراب لے آیا اس کے بعد وہ اس لڑکے کو لے کے گئے لیبرٹری میں اور ایک برتن جو لیبری میں برتن ہوا کرتے ہیں تو اس میں کہا کہ شراب اس کے اندر ڈالو اس نے شراب اس میں اڈیل دی اس کے بعد کہ اس میں گوشت کا ٹکڑا ڈال دو گوشت کا ٹکڑا اس میں ڈال دیا اس نے اور کہا کہ ڈھک دو اس کو وہ کہا کہ کل شام کو پھر دوبارہ آنا پھر بات کریں گے وہ لڑکا چلا گیا اب وہ لڑکے کو جانتے ہیں کہ بہت ہی کیوریسٹی ہو تو ہوگی یہ کیا چیز ہے تو وہ جیسے ہی اسکول کلاس ختم ہوئی وہ خود ہی آیا کہ سر وہ آپ نے کہا تھا تو اس کو لے کر وہ لیبرٹری میں گئے کہا کہ اس کو ڈھکن کھولو اس کا ڈکن کھولا انہوں نے تو کہا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا نکالو ہاتھ سے اس نے اپنی انگلی دونوں ڈالی اور گوشت کا ٹکڑا انگلی سے پکڑا اور او اٹھانے لگا تو جتنا گوشت کا حصہ اس کے ہاتھ میں چٹکی میں دب گیا تھا وہ اتنا تو باقی ٹوٹ کر گر پڑا کو گل گیا تھا وہ گوشت کی بوٹی جو تھی وہ گل گئی تھی تو ایک ذرا سا اس کے ہاتھ میں آیا باقی جب گر گیا اس کے اندر کہا کہ دیکھو یہ گوشت کو گلا دیا اس نے شراب نے یہ گوشت ہے جانور کا اور جانور کا گوشت زیادہ سخت ہوتا ہے انسان سے اب تم سمجھ سکتے ہو کہ جب جانور کے گوشت کو گلا دیا اس شراب نے انسان کے گوشت کو کتنا گلاتا ہوا بس یہ کہہ کر سرخت کر دیا اس کے بعد وہ ان کے پہ گر پڑا اس نے کہا کہ صاحب آج میں توبہ کرتا ہوں اور آپ نے مجھے سبق دیا ہے میری آنکھ کھل گئی چنانچہ اس نے شراب چھوڑ دی یہ ہے کا یہ صبر کا کرشمہ ہے